الحمد لله الذي هدانا بالإسلام والصلاة والصلاة على حبيبه خير الأنام وعلى آله خاص بالله ولا ينصبوهم باحسان سبحان الله اما معلو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول لهم سبحان الله صلى الله اللهم ربنا العظيم رسوله النبي الكريم اللهم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والا نکا وسیادرم محمد اکبر شاہ باہری ٹاؤن لاہور اللہ شامی سب شرکت قبول و منظور فرما وعدہ اس جلسے موضوع ہو جاج جن جو سر کی نکلیاں اور بتیاں وہی بیان کرنے کا ارادہ ہے موضوع بیان کی, کی مقصد ہے کیوں اس کا انتخاب اس واسطے گیت رہتا ہے نہ اناف چلنے طرف اپنے دور دور رئیس کر اور دشمنا نے اسلام لا. اولیاء اور بزرگ سمجھنے جنہ دی پہچان جنادہ ہر بیان دے ہر کفر. ہر شرم گیری اور نماز پڑھ ل پورے زمانے دے کے سارے مول پی ریڑھی چوٹی دا زور لا دے جی اے ولی نہیں تو ہوا ہونا یعنی دوسرے لفظ اپنے دور سراسر شیتانا فرشتہ بنا لینا اس قوم واسطے دوسری طرف پچھلے زمانے کے بریا دی ایک دو چار دس برائیاں सारी जिंदगी नफरत और भैड़ा कहर एोटी तरह जोर लाते जे उन्हों چنگی گل نسے چنگا آستے ابلیس نابا آخنا خوش ہے بے مان خولیس نابا آخنا یہاں واسطے خوش ہے لیکن صرف اس شرط نور ہونا چار چلڑ دین میں نیچیا اور, بن اور جی مسنوئی بناوٹی شیتانی اس دی وجہ کوئی بندہ ولی بن سردار بن جے مولبی پیر سر سٹ ل میں کیا گا لیا بھی پیر اور سمجھنا چاہیے کہ جدو یا کوئی اس زمانے ایک ایک جنا خلوص کے رب رب نال فلوس کے کدی بھے لگیا جنہ کی نیکی اگر ہو بھی جائے تو اپنے زمانے دا ولی بزرگ شہید سارا کچھ کہہ دینا اور دوسری طرف برائیاں سب بند بندہ فلانسی کنساف سی میں اسی واسطے اس کا انتخاب ہے تاکہ کم سان اپنے جمانے کا صحیح شیشے صحیح روخ نربرا گیا کی مکالم کیا سا حق بنتا کہ برے ہیں برے پیچھے گزرے نے تو میں حجاز نیتیاں نہیں رکھ رہا ہزار کی نیتیاں اور بدیاں دونوں بیان ہو بیا لیکن مقصد میرا یہ کہ کم از کم سے <مزدن> یہ شیشا سامنے رکھو اور جو پھر جس چیز کا دا حقدار اس چیز اس چیز اس چیز اس, چیز اس, چیز اس شخص تک اس چیز نو پہنچاؤ اس کو زیادہ قدم نہ بڑھاؤ منو اس موقع پہ امام ذہبی رحمہ اللہ سیدر و عالام قول بڑا اچھا آپ نے فرمایا یزید لا ہو ولا لال یزید ہم اس کو نہ برا کہتے ہیں اور نہ ہی اس سے محبت کرتے ہیں کان باعدہ باعدہ شرم, شرم مم مم اس کے بعد سے جہاز امام زاوی فرماندے نے صرف یزید زیادہ اس واسطے پنڈیا ہے کہ وہ چنگے دور سابا اتنے بہتے پھر رات کے چنگے دور تے چھوٹی برائی بھی ہوئے کسی کی وہ بھی ویڈیو جی سڈے ورگا دور ہوئے پھر کفر وہ بھی ایک مرچنگ حضم ہو جا پتہ لگ لگتا دوستو حجاج بن یوسف جڑی شمار ہوئی ہاکم سنگھ لیکن کہڑا ہاکم سنگھ نائب نائب, نائب والی حجاز عراق کا نائب نائبر خلیفہ اس کے دور عبد ال ملک بن مروان عبدل ملک بن مروان خلیفہ سی حجاج بن یوسف نائب سی. والی سی ان دولاقیا کا برو کبیرہ اس میں چند نیکیاں سفاقی ظلم او دیاں بعد حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بدایا بننے آیا میرے سامنے اس کے اندر لکھے کہ حجاج بن یوسف میں عبارت پڑھنا حجاج بن یوسف دالات وقت روبوی نا ان ہوں کا نا تلاوت یج تانے بول مہارے مارے مارے ولم یش تہر آن تلو بِالْفُرُوجِ متث دماغ و اللہ و سبحان حقائق عمور و سرائے حافظ کفیر رحم اللہ مشہور محرم فرمان مانتے نے کہ سانو روایاتاں نالے یہ گل کہ حجاج بن یوسف نشہ نشی کار تھا یتدینوا بترک المسکر مسکرات منشیات کوئی بھی استعمال نہ شراب وغیرہ دے توجہ ہے پھر سورخانے کا یق اندازہ وکانا قرآن تلاوت قرآن بہت کردہ کان یوتھ تلاوت قرآن قرآن کی تلاوت بہت قردہ کوئی رات ایسی ہوتی نہیں گزری زندگی یا چیز رات میں وہ نے قرآن کی تلاوت نہ کی کہ اگرچہ میں یک جا تاریخ ابن کثیری چو پڑھ رہا لیکن یہ کچھ کچھ سندہ نینار تاریخ دمشق القبیر کے اندر بھی ہے ایدر آلے ایدر تو بغیر خلاصہ کوئی رات ایسی نہیں قرآن اللہ اللہ. جہاں میں ظالم دیا کر رہا اجلیا یشتا نے بول محرمات سی حرام محرمات ولم یش ولم رو ہو منت تلک تو بلفر بنا بدکاری دی کوئی گل حجاج بن یوسف کو ثابت نہیں چیلنج میں حفے کثیر جیسا بندہ فیصلہ کر رہا ہے اور تاریخ دا نچوڑ پیدا ہے ولم یش پہران ہو شہ تلک زنا بدکاری فروج ہو جائے کم کوئی گل اس مشہور نہیں ہوئی یعنی ہندی تے مشہور ہندی ای وہی گل ہے میں اپنے اقل نال سی اپنے ذہن نال کیتی سی میں کہوے ساڈے بڑے بڑے ظالم ہن بادشاہ پیچھے گزرے نے بہت بڑے صفال گزرے نے لیکن میرا دل کہندا تاریخ مینوں ذہن وچ پڑھی میرے سامنے آئی نہیں پہلے لیکن حکمران ظالم بڑے بڑے ہوئے لیکن پلے تو زانی نہیں یم مسلمان کے حکمران کئی ظالم بڑے بڑے ہوئے نہیں سن ایک تو لاڈیاں اسلے عام ہو سن وجہ یہ دسی سی دوسرا ان لوگ اپنی دھی پینے کی ویرت بڑی ہوئی میں حجاج بن یوسف واسطے گل واقع استمبا کر کے کی جڑا کئی بار بیان کر چکے اور جگ ن معلوم ہے کہاچی بندرگاہ عزت اس عورت نے پکارے ہزار فتوف الدان بلادری حوالے نال بیان کیا کہ وہ آواز حجاج نو پہنچی سی اور محبت بن قاسم تاں آیا سب نا یہ سب نو پتا میری گل نہیں سب نو ہے کہ حجاج یوسف نے ہی محمد بن قاسم خود جہ تلا ہوں کی لگے کسی تھی پینے کی عزت بچاؤ لن بھی لٹے وہ محمد بن قاسم جا نام نہیں بج پیا مسلمان علاقہ سلطنت کافر ہوں کے مسلمانہ دزتوں نو ہمیشہ محفوظ کر گیا سی بولو تو اے حجاج بن یوسف کی ایک نیکی گنی جی تمدار ہو جواب آپ گندہ ہوں بتکار دلہا ہوں جانی ہوں ہ ہے دنیا دے آجہ حکمران مرانویھ لو ہھاانل ج اسممانہرنہنا کافرہ نو پیش کارےیں اور نا, فخر کار دی نیں کار کار د در ضت لو دے کارو باگ دلے کار دیے نیں ایمان نر دیاجیے انہ دلہ دی کی نسبت توں نں لوکان ڈ ہے ی انہ دو تے نہ کرے آجی تسخ دنیا کے حکمرانہ قیاس نہ جی جدید ماڈرن حکمرانہ نیاس نہ جی او ظالم سن جو مرضی سن اندر مسلمان دی عزت دی دشمنی کا جرم کے عیب کبھی نہیں پایا گیا کر کے تو ملک لوگ سن تاکہ مسلمانہ کی کوئی عزت معاف ہواڈرن جدید تور پہ کافران خوش ہو کے دے سمجھ لگی لہذا اس خاک نو اس آسمان نسبت نہ دیا جائے جی سب تو کیمتی ہے مسلمان بدھی نیوانسل بولو گ نہیں کیسی عجیب گل ہے میں اپنے ذہن کے اندازے اللہ نے وہی کتاب بصیرت دسیرت کہ انہ نے بسیرت کہ میں غالباً مروان بارل بنو می خاندان کسی حاقم حاکم گل گالے وہ اپنی کو بچی دفنا کے آئے کوئی بندہ افسوس کر لگا آپ نے فرمایا لا بن یا سم آزاد بھی کر کے لکھیا ہے کہ مفید العلوم اور مفید العلوم اس بڑی پتنی تا کر کے فرنگی پہلے سکول بےغیر بنا دے بعد زندگی پکی گل کتابی گلے زندگی بغیرہ تلہ جدا انہوں بے دین بن لیا دیر نہیں لگ دی کہ جیدے اندر غیرت زمیر جوہر جاگدہ ہو گئے قسم خدا بھی کر گیا او زندگی بننے تو, زندگ تو محبوب رہ جانتا ہے غیرہ تعالی اپنا ایمان بچا جانتا ہے میرے خیال دے انتہائی عجیب نیکیاں تے حکمران ہو برائیاں تو بچ جاوے اے بڑی وڈی نیٹی یہ بڑی ویکی ہے کسی نسا لینی جسا کے لئے بڑی دور کی گل ہے یہ تلیا کا مسلمانوں کے گناگار کا گناگار حکمران ٹبر ہی بلیا پرانے زمانے کے گناہگار جڑے سن مسلمان یہ کام نہیں سن کرتے ہو بولو در ویگ سجنا اللہ اکبر برو کبی ہجاج منجور سو نمازی سی آخر جن میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے انہیں نماز فرد خدا کا کدو سڈنا پنج وقت کا نمازی سی نماز آپ پڑھا گا سی کیونکہ اسلام کے اندر حکم ہاکم نماز پڑھاوے ہاکم کلب ہاکم مسیح کلوتا ہوئے مسلح اسلام دا حکم جی کم <سن> <سن> جزید بھی کرزید <سن> بھی نماز پڑھا سا جاز ملوسو بھی نماز پڑھا ہاں جی عجیب لگے دیر کردہ تقریر کردہ تقریر کردیا ختبہ ختبہ بھی تکریر بھی تقریر کردیا وقت لما کر دینا پھر کے جہرا مست وقت جڑا نگاہ لینی اپنی کئیوں انہ ان بھی دینا, بھی دینا, بھی دینا, دینا بھی کہ یار نماز نماز نماز پڑھنا خیر پانچ وقت نمازی سجیب گل حج آپ سی یزید بھی دو حج آپ آئے بڑے بڑے بزرگاں حاج حج پڑے نے سابے یوسف حج پڑھایا ادھر حضرت عبد اللہ بن زبر اللہ تعالی نابے محسوس سن اگر محاصرہ کیا فوج نے حج پڑھایا پڑھا حضرت ادھر عبد اللہ بن زبر ادھر فوج نماز پڑھاؤں سی حج پڑھاؤں سی حضرت عبد اللہ بن امرے پچھے نماز پڑھتے سن عمر دے دے رکرم سلام جزور اس دور دا راوی گل کر وہ کہ میرے کوئی نہ کوئی تبدیلی ہے عمر آئے آئے جو دے دور آئی ذرا بھی بدلن نہیں دحتاط سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دا حضرت پیچھے نماز دی معلوم ہوا نماز پڑھاؤں یہ کبھی پڑھ لی کبھی پڑھی مولوی آخر بلے یہ سڈے زمانے کے بلیا واسطے بے وقوفا مولبیاں نے کتاب نے نماز پڑھی لکھ ولی یہ فلانے دن فلان جگہ سے نماز پڑھی ہی نماز فلان دن تو یہ زمانے کا ظلم میں جی لیکن ہوں دسو تھوڑا جا میں نقشہ پیش کر رہا اگر ایس وقت او سارے مول بھی چڈیا چھٹے ہونے میں پڑھو سی آخو پڑھو ساری کوکمران کتاباں پتا نہیں اپنی پتا نہیں تو بزرگ لکھے پہلے زمانے کے برے ہوں نےک فرمایا وہ برے چنگے ہو امام ابد البہب شاہ رانی نے تمبی اور مخترین بڑے بڑے امام نے گلا لیا پہلے زمانے برے باد اس زمانے جہ بے سال نے قسم خدا دی نبی دے زمانے دے قرب دی وجہ توجہ ہے قربان جاؤ ابد اللہ بن امر جیسے پیچھے جب مواز پڑے نے دیتی ایک زمانے سے مشہور نیتی ہے زبر زیرا نقتے قرآن انہیں لوائے یہ مشہور نیتی وہ حجاج مل جی نے نقتے لوا زبرہ زیرا نوائے اجمی لوگ قرآن آ بھائی سیا بار نقطے کے لبنان دن کی لوٹ نہیں سی سبحان اللہ دا سنو کتاب نہ سڑو کتاب توجہ ہے بولو نا بولو اللہ اخبر و کبیرا می حوالہ دینا چاہا سنو سنواز بڑا ویلے کٹے جڑ گیا ممبر امام شافی جاندام شافی امام شافی امام حنیفہ اگو تمام فقہا جسل فرماندے کہ ہر نیک و بد کے پیچھے اہل سنت, سنت و جماعت نماز پڑھنا صحیح سمجھتے ہیں اس لئے پتا ہو سارے دلیل دار امام شافی کتاب الام امام شافی اللہ اجالا مطلق ہے شریعت کے تیسرے امام ہیں آپ کتاب الام ہو سکتا ہے ملا نے دیکھی نہ ہو نہو میرے کو موجود پی ہے کتاب العمال امام شافی نے دلیل ہوئی لکھی ہے فرمایا فاسک مدکار میں پیچھے نماز صحیح ہوتی ہے ہو جاتی ہے فرمایا اس واسطے کیا جاز میں جل سکتے ایسا لازم کون ہوگا فاسق مارک فرمایا اس کے پیچھے عبد اللہ بن عمر نماز پڑھتے تھے تاریخ دمش کل کبھی جیل نمبر بارہ اے بے اے بے ہی امام شاسی سرکار آئی سند اور او ان زبیر ول حجاج بے بنا فصلہ وال حجاج جس وب حجاج حضرت عبد اللہ بن زبر نہ لڑ رہا سی اس وجہ حجاج منا چیڑا لایا سی نماز پڑھاؤں سی حضرت ابد پڑی حجاج بنال نماز پڑھن رسول ایڈے وڈی نماز پڑھن جہ بھی رسول اللہ کے طریقے کتان ہوا دعا مار تمیز نہیں ماں گلا آخر گنا گنا سارے امام جہاں دلیل پیش کرتے امام آلم ابو ہنیسا کا مکلم کہنے آپ کو امام آلم ابو ہنیسا مکلم جتنے ہیں امام آلم ابو فاجر سکار پچھے نماز نو جائز رکھتے ہیں دس مال کرتے وغیرہ سکا دیکھو گے یہ دلیل ہوئے گی جی بے شرم شرم نہیں آؤں گی ادھر اسلام کی گل ہوئے یہو جہ بے وقوف اگر کوئی بچہ جمے گا پڑے گا اور اگر میں مطابق گا کر رہا یہ بھی سوال ہے مقابل کے جواب ہے توجہ ہے اللہ اکبر کبھی خطبہ سنوتبے تقریر مالک بن دیار دنیا مشہور دنیا اللہ دا ولی مشہور صوفی بزرگوں بولو بولو اللہ اللہ بہت بہت بہت سو اکتالی سفا تاریخ مشکل سنعت سندر ایک سنعت اتلی ہے تھلے والی پھر تین سندا نال یہ کی <تصفيق> فیر اور بھی تقریران لکھی میں پوچھا گیا اس وقت ادیب تو یار حسن بسری بڑا فصی بلیگ حجاج بن مناج سب کیا بے مثال لیکن ہسن بسری اندازہ لگا جنال جیدے فساحت و بلاگت کابل بسری فسا بلاگت, بس و و دی فساحت بلاگت کس درجے کی ہوئی نفسمرون اتحم نبس والا نفسوئی نبس امرون ہاں سب نفسائی کو مزرا می جانے امرون نظر عیلا حساب امرون نظر الى حضرالکار حجاجر یوسف نے خطبہ دمے کا میں بیٹھا تھا جاؤں بندے یہ کوئی بندے یہو جہاں نے سمتن افسر جہاں اپنی جان جمع کرتے کوئی ایسے ہوں سو والا نفسوئی ایسے بندے ہوں جفس اپنی اپنے واسطے شک سے بری نگاہ ویستے نے میرا نفس میرا دشمن کوئی بندے ایسے ہوں نے شکریہ کوئی پکا دش بنا لینا نفس نئی حساب حساب کر لے قیامت کوئی اپنے حساب نو ویخ بند کرتا گیا مالک بندی نار فرما نے جہی نفسا کی انہیں بند کد کے سارے سامنے رکھی میں سندیا سندا رو پیا نفس نفس کی خوب خدمت کئی انتہم رکھتے ہیں کئی دشمن بنا لیں سارے جی لوگ ہوں نفسان کی ونڈ کٹ کے انہیں آ کے بیان کیا مالک بن کی نار فرما نے میں وہ تقریر رو پیا ہوں تو وہ ملائب سے شک نہ رہا بے ولیجی تکلیف روک لیکن نہیں ہالے بھی کافر توجہ یہ روایت یہ خطبہ ہو سنتنا یہ لگتا ہے امرون امرو ماضانہ میں کہندہ ایک بندہ ہوندہ ہے جیڑا اپنے عمل انہوں تولدہ ہے ایک حساب کردہ ہے ایک سوچدہ ہے میرے صحیفہ عمل نام اعمل کی کٹھا ہو رہا ہے ہاں جی کہ ایک بندہ ہوندہ ہے جیڑا عمل دی لغام آپنی یہ میں قاب کر کے ہے جی اونٹ کی لگام پھڑی اللہ اللہ دی وال وال ہے لگام کے پڑی خطبہ مالک دن دن نے سنیا لیکن یہ بھی آسے حج حجاج بن یوسف نو اگر مبہم آ گیا سارے ممبر چل جانے تصیحت تقریرا یہ مطلب تقریرا یہ بندے فسنا نہیں چاہیے کہ یہ عباد ہوگا تقریرا بھی تھلے بھائی بول رہے نیکیت دو وعدہ کہ دو سنوا گا توجہ ہے اللہ یہ دوسرا خسبا سنا دینا تکریفا بے ختم کہ لوگ اپنے آپ لگام دے کے رکھو بے لگاما گہ رہے لیکن پھر بھی کچھ لگام تو لگام رکھو لگام اے لے تکرین نے تکرین ہو بتھیری اللہ دیا بندیا نفس مخالفت مخالفتر سبق نفس کی ہے کے تے لا پیا نیوں کا حکم ہونی ہے, ایک نیکی ہو ہے لیکن اس تو بعد ایک عجیب دسنا دسا اے بڑے بڑے علماء فکاہ بزرگ نے قتل کیتے سن گلا ایک عجیب داستان ہو سکتا ہے نا جیوں حرسرت مسئیا بنا نے والے گران بھی بیا تری زبان دے بنا بیا تری زبان کے اندر شرکت کی خلے سے رسور اکثر ہم نے بہت لی حضرت سمانے دینی واسطے مسیاب اوٹے سر یہ انہوں نے پتر نے کسے آخر حضور وجہ کی بن مسئب سب بڑے حجاج بن یوسف بڑے بڑے بڑھ چڈا ہے تھانوں کیوں کچھ نہیں کہ متینے دے آپ فرما دے ایک بار میں نماز پڑھ رہا سا یہ ہالے حاکم نہیں سی بنیا یہ نماز پڑھنا سے نال پڑنا ہے یہ میرے تو پہلا دے اندر سر چکیا تیزی نال نماز پڑھی میرے کو پتھر پی سن میں کنکر کد مارے میں کہ تین ہزار نہیں آماز انہیں پڑنا ہے جس لے حاکم بنیا جسے حاکم بنیا تو کچھ نہیں آخر انہیں آپ آخر سی ان میں ایک بار میری نماز سی کرائی ہے میں ہمیشہ یاد رکھا گا نائ تکبیر نار نئے ہاجاری ناراض ہریا استاد بہت مفت پہنچا مستی صاحب جو اگلی گل سن اللہ کبیرہ اے سند حسن حسن سند شریقا بھی بجائے تھا مسلم دراوی نے لیکن مسلم نے احتجاج ان سے نہیں کی شواہد میں رکھا ہے ایک دن حجاز بیٹھا سی لگا من خان لہو پلا على بلائی فقام فکا مراجال آتےری بلائی قال بگا بلاؤ گا کلا لکھل تر حسین کال وکل فکتل کالا دسرتے والله ہے دسرا تاریخ مشکل کبھی دا حوالہ باسر کا حوالہ حج آج میری لگا اگر کسی مصیبت ہوگیبت ہو شخصیا انہیں آخر مینو خوش دے میں مصیبت آخیا تیری مصیبت کی ہے کہ حسین دکھا چلا حجاج لگا قتل ہوں حسین پاک قتل دسر تو ماریا پھر کٹیا تلوار نہ شریک میرے نال بھی نہیں اگو حجاج کی اوا اوائیا اما لنکا سمے ہاتھ ہی بھی مکان واحد بڑا واقع کام کیا جا تسین ایک جگہ چی کٹھے نہیں ہو گے چاند جاؤ کوئی امداد نہیں تو تے حسین کدی کٹھے نہیں ہو گے کی مطلب حسین جنت کا سردار ہے تنت نہیں جان لگا حسین نتل کر کے نارا تقدیر ناراض انسان ساتے ماتر تعلام متولیے صاحب اللہ جو آخری مر سنوکی جسے مرن لگا کہ پرور دین بخش دیں لوگ کہ اللہ نے بخشنا کوئی نہیں اللہ ورنا سونا ان اللہ, اللہ تو منو دے لوگ ان حضرت حجاج مرد وقت یہ آخر سی آپ نے فرمایا ہوئے حجاج کسی گلش نہیں کر رہا لیکن رشک کرنا کاش مرد ویل میرے کو لفظ نکل جانا باز باز تائيه باز تائيه। باز ایسے لفظ ہیں مرد وقت رب نو آخنا پرور مخلوق مخلوف فیصلہ تاں کر کے کسی نے غالبانے جنتی بنا جانوی بنا جانا حسن بسری رضی اللہ تعالی جیسے بندے پتہ لگا نہ مرد وقت آخیا کی مطلب حیران, حیران ہو کے حیرت, حیرت گم ہو گئے آخر جی جی لفظ مردے لے مل جان تی مان گل نہیں لیکن ہوں میں بدیاں ظاہر کرنا ہوں نیکیاں اللہ معاف کری اللہ معاف کری ہوئے ہوئے بہتے کفر بڑے بول رہے جری بہت ایکفر مشہور ہے لوگ کہ وہی گئی نہیںکا خلیفہ ابد الگ لما خوار جری جو دوسرا دی دی دی میں گرمی ہووے، ہوجاج رات نو باہر نکلیا پروردگار آ، دگار گرمی کوئی مرد کو چک ہے، انہیں آخو سارے انہیں آخوی آواز جناب چند دن گزرے تقریبا سوا لاکھ بندہ جنہ چ بڑے بڑے فکا لایا جائے دو لکھ انہیں قتل کرایا ہونا جنہیں بڑے بڑے لیکن اردو زبان चारी کے चारी پیچھے دس لاکھ بندہ نہیں مرایا صرف ڈیڑھ دو لاکھ بندہ قتل کیا صرف ڈیڑھ دو آپ اگر دس لاکھ اردو کے پیچھے مار کر ہضم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی ڈیڑھ دو لاکھ ہزم کرنا کوئی بڑی بات نہیں <تصفح> <تصفح> خیر میں شا حضرت عبداللہ عبداللہ مسعود رضی اللہ والا او اور, دا سی اور دا سی کوئی اللہ دا لیکن بشرچ رکھنا کہ صحیح تے مضبوط نا تو صحیح مضبوط ثابت نہیں کرنا لیکن اس بندے اللہ پاک معاف کرے بختی واسطے اینہ کافی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالم کے ظلم دی پیش گوئی کی تیسے اور پیش گوئی مسلم شریف جندر کتے آیا مسلم شریف جندر کئی سندنڈ آئی اللہ اکبر و کبیرہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید ساکفیس ساکفیس ساکفیس مختار بھی حجادی قبیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف ہے و حضور نے فرمایا قبیلہ کبھی کے اندر ایک گا ہوا وحج دا دعوی کرے گا وہی کا دعوی کرے گا دوسرا فرمایا مبیر بہت خون بگاؤ والا سال کے شکیف گند گے توجہ فرما حدیث بیان کی حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی لیکن حضرت حضرت جس ظالم نے حضرت عبداللہ بن زبیر لٹکایا سولی سے جناد حضرت عبداللہ اللہ بن زبیر سونی دٹکایا حضرت بڑے پاسی سو سال کی عمر شریف آپ دے فرمیاں اللہ در ربے کیراب کی, لگا. لگا. لگا. دے لگا. زدان زدان کی بول بن یوسف کہالم گاٹ ہے حضرت کابے پناحی ہوئی ظالم کو لگن لڑتے نہیں سر اے فوج فیج ہی کھڑے نے انہوں نے ہاتھ نہیں چکیا کیوں کدھر کابے کیواں مرواں لیا میرا نام نہ آ میرے اجازت نہیں دینا میں پہلو ہاتھ چکا جب چکن گے میرے شریعت آخری کابے اپنا دفاع کر سکنا میں دفاع لڑا گا لیکن حملہ نہیں کرگا حملہ یہ نہیں جا کی لیکن اُلٹا ملک دونوں چجو خیر انڈیا تمتا لا دینیا خاطی دہشت گردہ آپ ہونا اگلے د یہو جہاں سورا کا کم پرانا ہی لگا ہوں چادر سجنا اللہ بی پال فرمان لگیا گیا یہ مرحد نہیں اے میرا پتر پلہ نہیں ایک بے عزت گوا والا نہیں ہاں میں اپنے رسول پاک رسولتا سنیا سی سقیف قبیلے کے اندر ایک کذاب ہوئے گا ایک مبیر ہوئے گا کرب تیس چکے ہیں یعنی مختار اور پہلو مر گیا سی اور جنہیں جھوٹے نموت دا. امام حسین لب لب حسین خود وہی دعوے کر بیٹھا پھر حضور نے فرمایا سکیف قبیلے ہوئے گا. رہی نہ ہو اصا ویچ چکے توں اور کے جا اس اس پتر پتر جی اما ایڈی دلیر سرولی تو دنیا آئے مگر سرولہ کی حدیش جہاز مجھے جیسے سالم منہ تو سن کے بعد بھی نہیں آئی توجہ ہے توجہ میرے دوست حافظ ابن فرماتے ہیں وقت کا ناس بنی مشی عطا ہوئی تھی ہوا مروانس ناسبی تھا علی پاک سے بازو رکھتا تھا اور آپ کے مہبین سے آل مروان کی محبت کی وجہ سے مجھے اس میں کلاما روایت بتا رہی ہے اگر محبت رکھتا ہوتا تو او کیوں کہ حسین داطلا حسین نال ایسا چل نکل سکتے وہ تو خوش ہو کے جفا پا گل ہی سمے لگی وکانا جبار سرکش تھا بہت مقدمہ شبہ حتنے تھوڑے سے شبح کی وجہ سے بندہ مار رہتا تھا وہ قدر ہوئے الفاظ البش آت الشن آت الظاہر قدمنا قدم دو تو ایسے لفظ بھی منقول ہیں کہ جنہیں لہر قفر بن گئے اگر کر گیا تو ٹھیک ورنہ یہ بھی خطرہ ہے کہ کسی ودا چڑھا گلا دی نشی لے جدو ہاں جی مولا کچھ لوگ ایک تو ہوں سیانے جھوٹا فرما دیتے سنے ہر رف آئے بہادل کچھ گلا تبدیل کی جا دھی ماں بشاعات و صناعات بوریاں کرنا جڑیاں نقل کیتیاں نا انہاں کوئی وچ چوپڑے لائے نے چوپے چنگے لائے توجہ ہے بہرحال کچھ بزرگوں نے اس کو کافر بھی کہا ہے ایک بڑی بڑی سند تو بغیر گا لے لیکن لکھی ضرور ہے وہ کامل مبرض اندر لکھی کا ال کامل امام مبرض نحوی بھی مشہور کتاب ہے سند تو بغیر قالیا ہاں جی لو لا الاسناد الا قلم سند تو بغیر قالیا کامل مبرض اندر لکھا ہے حجاج بن یوسف کو اس دور کے فقہا نے کافر کہا کیوں کہ اس نے یہ کہا تھا لوگ جو ہے نا آتے تھے حضور کے روزہ مبارک کو چاروں طرف سے چومتے تھے ہاتھ لگاتے تھے برکت لینے کے لئے اور حضور دا ممبر شریف لڑا ہے انہوں جا کے تمسوٹ کر دے سان ہاتھ لا کے جسم دے سیر دے سان اوہ کہندہ سی یقوفونا حول الاعواد والرمہ یہ لوگ لکنیاں اور وہ سیدھا ہڈیوں کے آس پاس گھومتے ہیں تو اس نے حضور کے ممبر کو لکڑیاں کہا اور حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم شریف نو انہیں ہڈیاں وہ سیدھا ہڈیاں تو اس وجہ سے فکہ نے اس کو کافر کہا تو بہت اچھے وہ سیدھا ہڈیاں خاک میں ملنے والی جس طرح کہتے ہیں ایک یا سی الکامل کا اندر لکھا ہے اسی وجہ سے اس وقت کے فقہ نے حجاج کو کافر قرار دیا اگر یہ بات اس سے ثابت ہو اور اس طرح کی دوسری باتیں جو کفر کی ہیں ثابت ہو بھائی پھر تو کافر ہے اس میں کوئی شک نہیں اگر ثابت نہ ہوں تو پھر ہم کافر کہنے سے گرز کرتے ہیں ہم یہ تو کہتے ہیں وہ باتیں کفر ہیں لیکن قطعا یقینا یہ نہیں کہتے کہ وہ کافر ہے بات نہیں سمجھے وہ دل کئی گلا چوٹیاں منسوب ہیں مثلا ہے کہ حضرت یا بعد نبی رکھا لیکن ہے اس میں ہے وہ راوی کون سا بتا دوں سلط بن دینار مترو مترو مترو ایت دیتی دیت کوئی ٹھیک ہے مسلمان جدہ اسلام سابت ہوفردی نیسبت ایڑیا روایت ج جی ایمان سابت ہوفرقت بولد بھائی ہجاز نا زلم ٹھیک ہے لیکن میرے خیال میں تاریخی فیسما تاریخ پڑی نام میرے مستحظ مت نہیں لیکن یہ میں پڑی میرا نشان بھی لگایا حضرت مالک حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ ہسن بسری رل کے ایک سابی ملن گئے وہ بیمار گل سر گئی حجاج کی بمار سن سنعت بھی صحیح ہے بمار سن کے بہ گئے فرما دینے کی خارجی سنس پیڑ ادھر حسر بسری فرمایا میرا چپ ہو گیا کوئی لگی بنے بار سورت میرے ایک گل تر کر کے آخر اجازت چاہنا چاہنا بھی کرتا خلیفے ابدل ملک بن مروان کے جہ ڈک دا سا کلو کھلو رہا سی مثلا حضرت مالک ختم ویچ یاد میں رسول اسلام کی دس سال سمت میرے نبی رسل اکرم کی خدمت کرتے رہ تین ہزار نہیں آگا کھیچیا مقصد یہ آتا کہ ہزار اپنے خلیفے دے حکم دپا بانددشی, جو رویت بھی آئی بڑی عجیب سی کہ میں کہ میں بن دے اصول ہی چل رہا مجبور ہیں آڈر جی ہوں حجاج یوسف خلیفے آڈران دا قتل عام کر کے پہل یہ گل جزید بارے کر دن میں جب بھی نتی کہ جزید نو برا میری گل سمجھا لیکن حسین لالتی سنڑا میری گل یزید برا آخو کو لیکن بچے تو پالنے سالنا, احسن سالنا, احسن سالنا, سالنا روٹی تنخواہ یہ وہ سارا کچھ لگا کے لہذا امام حسین جنتی ہم جنتی جنتی دلیل کیا ہے جب ہم آڈر کے دعوے دار ہوں پیڈر جا مرضی لانتی ہوئے جنگل جاڑا وا رہا خدان بول دے دا مطلب یہ بڑا وڈا لانتی بہان ہے بہت بڑا لانتی بہان ہے یہ اپنے آپ کو یہاں پر تو کو مطمئن کر سکتا اللہ کی بارگاہ میں وہ بولنے کے منہ کھولنے کے قابل نہیں ہوگا رسول اللہ نے پہلے فرما دیتا اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کا کہے تو اس کی کوئی حکم فرما برداری نہیں ہے اگر کوئی اللہ کے خلاف کیسے آڈر کرتا ہے تو کوئی آرڈر تو نہیں چلنا جدو رسول پہلو فرما دیتا ہے لہذا یزید کے حکم پر آرڈر پر چلے امام حسین کے قاتل تو وہ بھی جانی گیا حجاج بھی جانی گیا بڑے بڑے شہید پاک لیکن ایسا کتی نہیں پیا رکھتے گمان رکھنے کی سامنے رکھ کے باقی پرور دار فیصلہ نہیں تو پتنی جامد کی دے گی لیکن وہ کرتوتوں دیکھ کے اندر گلاسلی نے حسین جانوی بھی عملوں کے مطابق باتوں کے مطابق جانوی ہے اس کو یہ حضور چھڑا نہیں سکتا کہ میں آڈر کا پیچھے خلیفے کا معلوم ہویا کوئی ایسے بہانے سے بچ نہیں سکتا خدا سے یہ صرف صرف یہاں پر تینو سان چپ کراؤں واسطے اپنا ٹکر بچاؤں واسطے بہانہ چل سکتا ہے لیکن اللہ کی میں کا بہانہ نہیں چل سکتا وہ دوستو خلافے جی آ جن جنسی میں کوئی کو چھپایا جو سچ مین کتاب نظر آیا میں لیکن سن تراجو تک تکڑی ہر پاس رکھنی چاہیے یہ ایک پاسے یا مکاری کرنا چاہدر ہر سال رکھیے میں اس مقصد موضوع جوڑے سی اور میرے خیال ہوں اللہ شاہ سمجھتا فرما